مجھے میٹے اس بھائی اور مدری چینل کے ناظرین آج کی جو تختی ہے اس کا نام آپ اسکرین پر اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے تفخیم و ترقیق اب اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدری پھول تحریر ہے اس وقت آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں کہ تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک مدری چینل کے ناظرین بتایا اگر پیش آ جائے تو کس طرح پڑیں گے اور اگر زیر آ جائے تو کس طرح پڑیں گے باریک پڑیں گے یہ دیکھیے اس کے اندر ایک اور مدری پھول جو آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اس جلالت اللہ کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑے جائیں گے ٹھیک اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ الحمد اللہ مدرسۃ المدینہ میں صرف یہی نہیں کہ نوجوان اسلامی بھائی ہوتے بزرگ بھی الحمدللہ شامل ہوتا ہے الحمدللہ دیکھیں تو آج ہمارے ساتھ بھی بزرگ تشریف فرمائے شامل ہیں اور اس کے علاوہ میں تو جتنے بڑی عمر کے اسلحی ہیں اس وقت اس سلسلہ دیکھ رہے ہیں انہیں بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ جھجک نہ کریں آپ نہ گھبرائیں آپ جو ہمارے دعوت اسلامی کے نماز اشاں کے بعد اکتالیس منٹ کے مدرسۃ المدینہ بالرخان یہ زیر حلقوں میں مسجدوں میں رکھتے ہیں آپ بھی ہی آئیے آپ بھی قرآن پاک سیکھیے کہ یہ ان مدارس کا قیام در ہم سب کو قرآن پاک سکھانا ہے اس میں عمر کی کوئی قید نہیں بالغ افراد چاہے جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو سب داڑھی کیوں نہ ہو انشاءاللہ ان کو بھی ہم پاؤں دوا دبا کے ان شاء ان کے پون کو پڑھائیں گے نہیں حضرت اس طرح نہیں اس کو اس طرح پڑھنا ہے اس طرح سے منور ہونے کے لیے تجویز کے مطابق پاک سیکھنے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے مدینہ الحمد الحمدللہ رب العالمین و سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك حبيب الله وعلى والسلام عليك يا نبي الله والصلاه والسلام عليك يا نبي نور الله وعلى اليك واصحابك سنت الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مولف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اطار قادری رضوی ضیاعی دامت برکات ملایا اپنی کتاب فیضان سنت میں درود پاک کی یہ فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے دل نشین ہے کہ جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں علی صلی اللہ تعالی علام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو سلسلہ مدرسد المدینہ بالغان میں مرحبا کہتے ہیں میٹھے بیٹھے اسکام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ہمارا سبق جاری و ساری ہے جلدی جلدی آپ بھی اپنے مدنی قاعدے لے کر سکرین کے پاس بیٹھ جائیے اور سبق نمبر سولہ سبق نمبر سولہ صفا نمبر اٹھائیس اور انتیس سبق نمبر سولہ صفا نمبر اٹھائیس اور انتیس ان شاء اللہ جلد گے اس میں ہم یہ پڑھ رہے تھے تفخیم اور ترقیق تفخیم کے معنی کیا ہے حرف کو کس طرح پڑھنا پڑھنا یعنی موٹا پڑھنا مدری چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ رہیے اور ترقی کے معنی کیا ہے حرف کو تاریخ پڑھنا یہ تو آپ کے علم ہے کہ حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور یہ ہر حالت میں کیسے پڑھے جاتے ہیں ہر پڑھے جاتے ہیں موٹے پڑے جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ نے پچھلے سلسلے میں یہ سنا کہ تین حروف ایسے ہیں کہ جو کبھی پور پڑے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑے جاتے ہیں کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں کبھی باریک پڑے جاتے ہیں وہ لفظ کون کون سے ہیں الف لانگ تو پچھلے سلسلے میں آپ نے یہ سنا بھی اور ہم نے اس کی مشق بھی کی کہ الف اگر کسی پر حرف کے ساتھ موٹے حرف کے ساتھ ہوگا تو الف بھی پر پڑا جائے گا اور اگر الف کسی باریک حرف کے ساتھ ہوگا تو وہ الف بھی باریک پڑا جائے گا اس کے علاوہ آج انشاءاللہ تبارک مالی ہم نے جس کی مشق کرنی ہے وہ ہے حرف لام تو یہ آپ پچھلے سلسلے میں بھی سن چکے تھے میں دہرائی کے لیے دوبارہ ارض کر دیتا ہوں اور آج ہم انشاءاللہ شاء اس کی مشق بھی کریں گے اور ہمارے اسلامی بھائی ایک ایک لفظ پر اجرا کر کے بھی بتائیں گے کہ آیا یہاں پر لام پُر پڑھا جائے گا یا باریک پڑھا جائے گا تو مٹھے مٹھے اس کا اسکانی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین لفظ اللہ لفظ اللہ اس کے لام سے قبل اگر زبر یا پیش ہوگا تو اللہ کے لام کو پر یعنی موٹا پڑے گا اور لفظ اللہ اس کے نام سے قبل اس کے نام سے قبل اگر پہلے زیر ہوگا تو لفظ اللہ کا لام کیسے پڑھا جائے گا باریک پڑھا جائے گا ٹھیک انتہائی آسان قاعدہ کہ اگر زبر اور پیش ہوگا یعنی اوپر والی دونوں حرکتیں ہوں گی تو لفظ اللہ کا لام کیسے پڑھا جائے گا پُر یعنی موٹا پڑھا جائے گا مدری چینل کے ناظرین بھی ہمت انکوشوں کو سنیے اور لفظ اللہ کے لام سے قبل اگر زیر ہوگا حرکت کیونکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے یہ جو نیچے والی حرکت ہے تو یہ کیا ہوگی لفظ اللہ کا باریک پڑا جائے گا ٹھیک ہے آئیے اس کی مشق کرتے ہیں صفحہ نمبر انتیس لائن نمبر تھرڈ پر آ جائیں تھرڈ لائن پر صفحہ انتیس کے آ یہاں سے ان اللہ تعالیٰ ہم شروع کرتے ہیں اور ہمارے اسلائم ہے ساتھ ساتھ میں اس کا اجرا بھی کرتے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم بسم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جی حضرت ارشاد فرمائیے یہاں اس میں جلالت اللہ عزوجل سے پہلے زبر ہے اس لیے اس میں جلالت اللہ کو موٹا کر کے یعنی پر کر کے پڑھیں گے سبحان اللہ ماشاء یہاں ہم سبحان اللہ کس نیت سے کہہ رہے ہیں اللہ عزوجل کی ہم دو سنا کی نیت اور ذکر کی نیت سے ٹھیک ہے تو لفظ اللہ کے لام کو ہم نے پر پڑھنا ہے ٹھیک ہے آگے آئیے آگے پڑھتے ہیں واللہ واللہ جی آپ ارشاد فرمائیے کہ یہاں پر کیا ہوگا لفظ جی جی واپ لاحب کے اوپر زبر ہے اس لیے اس کو بھی پڑھیں گے سوال لگے دیجیے ماشاء اللہ کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے اس لیے اس کو کیا پڑھا جائے گا پور یعنی موٹا پڑھا جائے گا اور دیکھیے ماشاءاللہ ہمارے بزرگ بھی ہمارے ساتھ پابندی سے الحمدللہ اس سلسلے میں شامل ہیں تو جو بزرگ بھی اس سلسلے کو دیکھ رہے جہاں جہاں دعوت اسلامی کا مدنی کام مدرسۃ المدینہ بالغان کی نماز عشاء کے بعد جن مساجد میں ذیلی حلقوں میں ہوتا ہو تو آپ سے بھی مدن التجا ہے کہ آپ ہمت کیجئے شرم و ججک کو اڑائیے اور ہمت کر کے مدرسے میں شرکت کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے آگے پڑھتے ہیں آپ عرصہ فرمائیں لانچ سے پہلے زبر ہے تو اس لیے اس کو بھی موڈا پڑھیں گے کس نام سے پہلے الف لفظ اللہ کیا ہے زبر ہے اسی لیے لفظ اللہ کا لام کیا ہوگا موڈا پڑے گا مٹ سبحان لگے دیجیے ان اللہ ان شاء اللہ ہمارے اسلام میں بتائیں گے کہ یہاں پر کس طرح پڑھیں گے اس میں لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے اس لیے اللہ کے نام کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے سبحان اللہ اظہر اللہ اللہ اللہ اللہ اس میں اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو اس, لیے بھی اس, لیے اس, لیے اس, اس کو بھی موٹا پڑا جائے گا جی اظہر ارشاد فرمائی یہاں لفظ اللہ سے پہلے نون آ رہا ہے اور یہاں پر زبر ہے یہاں پر لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے پڑھیں گے تو مقصد کیا ہے لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر کا آنا ٹھیک ہے نا یا نون کا آنا ضرور نہیں ہے لفظ لفظ اللہ سے پہلے کس کا آنا زبر کا آنا آئیے کچھ پیش کی بھی مثالیں رسول, رسول, رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول, اللہ رسول, اللہ رسول, اللہ رسول اللہ جی آپ ارشاد فرمائیے یہاں پر اللہ عزل کے لام سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر بھی اللہ اجل کے لام کو پور یعنی موٹا پڑیں گے <مت> سبحان اللہ آگے پڑھتے ہیں قول قول قول قول کالم جی حضرت آپ بتائیے اس میں کون کون سے الفاظ ہیں جنہیں موٹا اور باریک پڑھا جائے گا اس میں اللہ از وجل کے لام سے پہلے پیش آ رہے ٹھیک ہے اس لیے یہاں پر اللہ از وجل کے لام کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے ٹھیک ہے اور سوچیں اور کیا ہے اس میں اس میں الف کا الف کا ہے ٹھیک ہے نا کس کے ساتھ ہے الف الف کے ساتھ کے ساتھ حروف گے حروف ہے مستق اس لیے الف کو بھی موٹا پڑ موٹا پڑیں گے آگے پڑھیے لاہ جی ادا ارشاد فرمائیے یہاں پہ اللہ زجل کے نام سے پہلے زیر ہے زیر تو اس لیے یہاں اللہ زل کے نام کو باریک پڑھیں گے اللہ آگے پڑھیے بلا ہی بلا ارشاد فرمائیے یہاں پر اس میں جلالت سے پہلے زیر آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ہم باریک پڑھیں گے سبحان اللہ بسم, اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہر کام سے قبل کیا پڑھنا چاہیے نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے آئیے اس کی مشق کرتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, اللہ. اللہ. اللہ. ارشاد فرمائے حضرت یہاں بھی اللہ اکزوجل کے لام سے پہلے زیر ہے اس وجہ سے اس میں جلالت اللہ اقضل جل کے لام کو باری کریں گے آپ رشد فرمایا یہاں اس میں جلالت اللہ اکزل جل کے لام سے پہلے زیر ہے اس لیے اس کو باریک کر کے پڑھیں گے سبحان اللہ ما ما ما جی عزرت آپ ارشاد فرمائیے کہ یہاں پر یہ لام کون سا ہے اور اس کو موٹا پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے لام لام سے پہلے لال کے اوپر زبر ہے اس لیے اس کو بھی موٹا پڑھیں گا نہیں لیکن یہ لفظ اللہ کا لام نہیں لفظ اللہ کا نام نہیں کوئی بات نہیں غلطی ہو جاتی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے ٹھیک کبھی مجھ سے ہو جاتا میری اصلاح کرتے پر اس میں گھبرانا بھی نہیں چاہیے ٹھیک تو یہ لفظ اللہ کا لام نہیں ہے اسی لیے اس کو کس طرح پڑھیں گے باریک میں آپ کو پڑھا پڑھاتا ہوں آپ پڑھیے صبح لگے دیجیے آگے بڑھتے ہیں جی حضرت آپ اش فرمائے یہاں لفظ اللہ نہیں ہے اس لیے وہ بھی باریک پڑھیں گے سبحان اللہ یہاں پہ بھی یہ, ل... یہ لام باریک پڑے جائیں گے ٹھیک ہے آگے پڑھتا دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں پر میم مشدد اور نون مشدد آ رہا ہے وہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یہ ہم پچھلی تختیوں میں سیکھ چکے ہیں تو جو جو چیز پچھلی تختیوں کی آئے گی ان اس کو بھی ہم کچھ تھوڑا تھوڑا دہراتے رہیں گے تاکہ ہم غلطی نہ کھائیں ٹھیک ہے جی اشاد فرمائیے یہاں پر اللہ کے لام کے علاوہ لام ہے اس لیے اس کو ہر حال میں اس کو باریکڑیں گے جی حضرت یہاں پہ لام جو ہے وہ اللہ زبر کے لام میں سے نہیں ہے تو اس لیے اسلام کو بھی جو ہے وہ باریک پڑے گا فلاتن فلا فلاً اچھا یہاں جو واؤ بنا ہوا ہے یا آپ نے جو اوپر لفظ اس وقت آپ سکرین دیکھ رہے ہیں سکرین پر سے دیکھ رہے ہیں کال الا اور یہ جو اب جو لفظ آپ نے پڑھا سولا آپ دیکھ رہے ہیں واؤ الف الف یعنی یہ جسے ہم انگلش میں باتوں کہتے سائلنٹ یعنی اس کو پروناؤنسیشن میں نہیں آتے ہے لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے تو اسی طریقے سے یہ سولہ کے اندر واؤ لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جاتا ٹھیک ہے فرمائیے یہاں کا نام پور ہوگا یا باریک یہاں پر لام لفظ اللہ میں سے نہیں ہے اس لیے اسلام کو باریک پڑھیں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ تو میٹھے مٹے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین آج آپ نے لام کی لفظ اللہ کا لام کب پر پڑا جائے گا کب باریک پڑا جائے گا یہ آپ نے سیکھا کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر اور پیش آئے گا تو لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا سب کہہ دیجئے کیا پڑھا جائے گا موٹا پڑا جائے گا اور مدنی چینل کے ناظرین بھی بتائیے کہ لفظ اللہ کے لام سے قبل اگر زیر آ جائے تو اللہ کا لام کیسے پڑھا جائے گا باریک پڑا جائے گا ان اب تیسرا اور آخری حرف رہ گیا جو کبھی پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک وہ کون سا ہے راہ راہ راہ اس کے متعلق آپ جو اس کے مدنی پھول ہیں یہ بھی پڑھ کے آئیے گا اور انشاءاللہ شاء مل جل کر یہاں پر ہم سیکھنے سکھانے کا ہمارا سلسلہ ہوگا اس سلسلے کو دیکھنا ہرگس مت بھولے گا یہ درس فیضان سنت سنتے ہیں الحمد اللہ, الرحمن والصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ يا حبیب اللہ والصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ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 صلو علی الحبیب اللہ, اللہ, اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین انتہائی توجہ کے ساتھ تمام کام کاج چھوڑ کر درس کو سماپت کیجیے فیضان بسم اللہ سے درس آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں بسم اللہ شریف کی تحریر والے کاغذ کی تعظیم کی برکت سے حضرت سیدنا منصور بن امار علی رحمت اللہ الغفار کا شمار اولیاء کبار سے ہونے لگا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے تھے لا تعداد افراد بست عقیدت آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا بیان سننے آتے تھے ایک بار آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے اجتماع میں کسی حق نے چار درہم کا سوال کیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا جو اس کو چار درہم دے گا میں اس کے لیے چار دعائیں کروں گا اس وقت وہاں سے غلام گزر رہا تھا ایک ولی کامل کی رحمت بری آواز سن کر اس کے قدم تھم گئے اور اس کے پاس جو چار درہم تھے وہ اس نے ساحل کو پیش کر دیے حضرت سیدنا منصور رحمت اللہ تعالی نے فرمایا بتاؤ کون کون سی چار دعائیں کروانا چاہتے ہو عرض کیا پہلی دعا یہ چاہتا ہوں کروانا پہلی دعا یہ کروانا چاہتا ہوں کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں دوسری دعا مجھے ان در کا بدلہ مل جائے تیسری دعا مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو جائے اور چوتھی دعا میری میرے آقا کی آپ کی اور تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے حضرت سیزرا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ فار نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دی غلام اپنے آکا کے پاس دیر سے پہنچا آکا نے سبب دری تاخیر دریافت کیا تو اس نے واقعہ سنایا آکا نے پوچھا پہلی دعا کون سی تھی غلام بولا میں نے ارض کیا دعا کیجئے میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں یہ سن کر آکا کی زبان سے بے سختہ نکلا جا تو غلامی سے آزاد ہے پوچھا دوسری دعا کون سی کروائی کہا جو چار درہم میں نے دیے ہیں ان کا نعم البدل مل جائے آکا بولا آکا بول اٹھا میں نے تجھے چار درہم کے بدلے چار ہزار درہم اللہ پوچھا تیسری دعا کیا تھی بولا مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے یہ سنتے ہی آقا کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا اور کہنے لگا میں اللہ جل کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں چوتھی دعا بھی بتا دو کہا میں نے التجا کی کہ میری میرے آکا کی آپ جناب کی اور تمام حاضری نے اجتماع کی مغفرت ہو جائے یہ سن کر آکا نے کہا تین باتیں جو میرے اختیار میں تھیں وہ کر لی ہیں. چوتھی سب کی مغفرت والی بات میرے اختیار سے باہر ہے اسی رات آکا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا تو جو تمہارے اختیار میں تھا, تھا وہ تم نے کر دیا اور میں ارحم الرحمین ہوں میں نے تمہیں تمہارے غلام کو منصور بن عمار کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مقصرت ہو دع ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی سلو حبیب صلی اللہ علام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچے بچے اسلامی بھائیوں اور مدینی چینل کے ناظرین الحمد للہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے محکمہ کے مدین ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد اپنے اپنے شہروں و ملکوں میں ہونے والے و والے اجتماعات میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے آشقان کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پور کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجیے انشاءاللہ شاء اس کی برکت سے پابند سنت بننے گناوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کوڑنے کا ذہن بنے گا ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس مدنی مقصد کو دوہرائیں ہمارے اسلامی بھائیوں کے ساتھ کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ان اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری روم مچی ہو آمین بجاہی النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیے سور ملک کی تلاوت سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك, تبارك الذي بيده الملك وهو عناكم شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الوفود الذي خلق سبع ساوات صداقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى منه القتور ثم ارجع البصر كمتين يقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوا للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعيد وللذين كبروا بربهم عذاب جهنم وبكس المصير إذا أولقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تجاد كميّز من الغيّر كلما ألقي فيها فوجا فألهم خزنتها ألم يأتي النذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكسبنا وكنا ما نسأل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبيرين وقالوا لو لنا نسمع ونعطل ما كنا في أصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فسحطا لي أصحاب السعيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب له مصرة وأجنك بجبير وأسروا قولهم أجهروا به إنهم عديم بذات السدور ألا يعدم من خلقه وهو اللقيق الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ولولا فرشوا إيمنات بها وكلوا من رسله وإليه النشور أأمرتم من في السماء أن يسف بكم الأرض وإياه تمور أم أمرتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نزيل ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نتيل أولم يروا إلى طير قوطهم صافات ما يمسكهم إلا وحبان إنه بكل شيء بصير أم من هذا الذي هو جنود الذين يصرخون من دون الرحمن يكفرون إلا في أمن هذا, أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك بسقه بل لتجو في عدو من ونور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن أم يمشي صريا على قراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل أسم الصمع والأبصار والأقيدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما لمن عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا ذلك تلسيئة وجوه الذين كفروا وطين هذا الذي كنتم به قل أرأيتم, أرأيتم إن أهل جني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن ومن نابه وعليه سوزكنا فسبعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح مبين اللہ الحمد اللہ, اللہ, اللہ رب المین یا رب مصطفیٰ عز و و صلی اللہ و تعالیٰ علیہ وسلم ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ پڑھنے پڑھانے کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذبہ دے دے ہم سب کو پانچ وقت کا با نمازی چاپکاشی اچھا کے رسول والدین کا فرما بردار کر دے آل یا اللہ ہمارے والدین کو صحت عافیت عطا فرما عمر راضی بال خیر نصیب فرما مولا کریم یامین جتنے اسلائی بھائی یہاں پر موجود ہیں مدنی چینل پر اس وقت جو ناظرین ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں سب کی تنگ دستیاں قرضداریاں ناچاکیاں مقدمے بازیاں پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرما رہے سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں وسعتے برکت نصیب فرما یا اللہ سب کی جان مال عزت آبرو سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان کی حفاظت فرما شیخ تریقت امیر علیہ سنت کا سایہ پر قائم اور دائم فرما ان کے علم میں عمل میں عمر میں, عمر میں برکتیں وسط عطا فرما ان کے فیض سے ہمارے قلوب کو منور فرما اور جس کسی نے بھی دعا کے واسطے عرب کہا. کر دے پوری آرزو. مجبور اللہ رسول اللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين برحمتك يا رحم الرحمن لا إله إلا الله محمد رسول الله يهيه يا رب العالمين